اور تم پر گنا ناؤ اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دال وہ اپنی دل میں چھپا رکھو اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے ہاں ان سے خفیہ ودا نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتن بات کہو جو شر میں مروف ہے اور نکاح کی گرا پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپن کو نہ پہنچ لے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنی والا حلم والا ہے